پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بلہم ہم فی شکین مگر کفار تو یقین نہیں بلکہ وہ شک و شبہ میں پڑے کھیل رہے ہیں ابی دخان مبین تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا یوشن علیم جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک ظاہر و باہر رسول آ گیا ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونَ پھر وہ اس سے پھر گئے اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے اور بعض نے کہا دیوانا ہے اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِينًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ان مُتَقِمُونَ جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے یقینا ہم انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا ان ادو عباد اللہ لکم رسول امین اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کہ اللہ کے بندوں مطلب بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ والا تعنو علی اللہ انی اتیکم بسلطان مبین اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ و انی اعوذ برببی و ربکم ان ترجمون اور بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دولم تو مینونی فیط زینون اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آ گئے لیکن وہ اس پر ایمان لانے کی بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہضا اور کھیل کود میں پڑے ہیں پھر یہ ان کو فار کے لیے تحدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا اس کے سبب نظور میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہت سالی کی بد دعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ ہڈیاں کھالیں اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا بلاخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر و اناد پھر اسی طرح اود کر آیا چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4822 ہزار بعض کہتے ہیں کہ قرب قربِ قیامت کی دس بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم آیت میں اسی دھویں کا ذکر ہے اس تفسیر کی روح سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی جبکہ پہلی تفسیر کی روح سے یہ ظاہر ہو چکی امام شوقانی فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقع ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے تاہم علامات قیامت میں سے اس کا علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا پھر پہلی تفسیر کے روس سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کے روح سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے پھر اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے دوسری تفسیر کے روس سے یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی امام شوکانی فرماتے ہیں امام شوقانی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص اس گرفتِ خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی کیونکہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالی سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی وہ ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا پھر آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی خوشی خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھر اپنا اور پھر اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی ان کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور پیغمبر پر ایمان نہ لائے عباد اللہ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا پھر اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں پھر یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو پھر یہ ماقبل کے لیے تعلیل ہے کہ میں ایسی حجت واضحہ ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے پھر اس دعوت و تبری کے جواب میں فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی پھر یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ لیکن مجھے قتل کرنے کی یا اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعا ربهم انها اولئک قوم, ربه قوم مجرمون پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں فاسر بي عبادي ليلا انکم متبعون حکم ہوا کہ اب میرے بندو اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل یقینا تمہارا پیچھا کیا جائے گا وَاتْتُرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور تو سمندر کو ساکن و خشک چھوڑ جا بلا شبہ یہ لوگ آل فیران مطلب غرق شدہ لشکر ہیں کم ترکو من جنت و وہ کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور شاندار محل ون ون امتنگ اور سامانِ ایش جن میں وہ مزے کر رہے تھے كذلك قوم اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسرے یا دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا میں بہت چہ رہی مس ابو پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی اسرمہ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا عذاب سے نجات دی من فرعون كان من یعنی فرعون سے بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا وَلَقَد علی علم علی العالمين اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی من ما بلاء مبین اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی ان قلون بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں انہی نو شیرین ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس کا کفر و اینات اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس کا کفر و اینات اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پھر چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھو گھبرانا نہیں تمہارا پیچھا بھی ہوگا رہ ون ساکن یا خشک مطلب یہ ہے کہ تیرے لاٹھی مارنے سے دریا موجزانہ طور پر ساکن یا خشک ہو جائے گا اور اس میں رستہ بن جائے گا تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو یا داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے کم خبريہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی عالی شان مکانات اور خوشحالی کے آثار تھے سب کچھ یہی دنیا میں ہی رہ گیا اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا پھر یعنی یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح بیان کیا گیا ہے پھر بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں انہی بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آ گئى يا یا یہ کہ داود و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر آئے پھر مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا بہوال فتح القدیر پھر اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے الاطلاق کل جہان نہیں ہے کیونکہ قرآن میں امت محمدیہ کون سر عالمران آیتمبر تم بہترین امت ہو کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہاں والوں پر فضیلت رکھتے تھے ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے پھر آیات سے مراد و معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان میں آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں یا پھر آیات سے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے مثلا فرونیوں کو غرق کر کے ان کو نجات دینا ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر رستہ بنانا بادلوں کا سایہ اور منو و کا نزول وغیرہ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرما برداری کا رستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا رستہ اپناتی ہے پھر یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے اس لیے کہ سلسلہ کلام انہی سے متعلق ہے درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی تنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا اگر یہ بھی اپنے کفر و شرک پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا پھر یعنی یہ دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ فم ساد پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ مُجْرِمِينَ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بلا شبہ وہ مجرم تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَضَّوَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہم نے یہ دونوں تو حق مطلب ایک مقصد ہی کے ساتھ پیدا کیے ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے انتم اجمعین بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے لا مولن عن مولن ولا هم اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی رحیم اللہ ذرحیم سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے ان الزقوم بے شک تھوہر کا درخت پائم الحسیم گناہ کا کھانا ہے کلملیہ پگھلے تامبے یا تل چھٹ کے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا غلحم تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح خلو ہوں فیطل ہوں اوہین حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ تم سب فو کروی منظ بل حمی پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب اونڈے لو لوکوزیزل کیریم مزا چکھ بے شک تو بڑا عزت والا بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا مزا چکھ بے شک تو بڑا عزت والا بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا ان نہ تم پہ تم ترون بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے انمتین فی مقام امین بے شک متقین سکھ چین کی جگہ ہوں گے فی باغات اور چشموں میں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے تو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو یہ ان کا جدل اور کٹ ہوجتی تھی کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا یا کر دینا پھر یعنی کفار مکہ کیا طبا اور ان سے پہلے کی قومیں آد و سمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہے جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں طباء سے مراد قوم صبا ہے صبا میں خیمیر قبیلہ تھا یہ اپنے بادشاہ کو طباء کہتے تھے جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر فارث کے بعد بادشاہ کو کسرا مصر کے حکمران کو مصر کے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرما روا کو نجاشی کہا جاتا تھا اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض طبع کو بڑا عروج حاصل ہوا حتیٰ کہ بعض مارخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے ثمر تک پہنچ گیا اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تقزیم کی تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا تفسیر کے لیے دیکھیے سور صبا کی متعلقہ آیات حدیث میں ایک طب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اسے شب و سب و شتم نہ کرو بحوال مجمع الزوائد آٹھویں جلد صفحہ نمبر 145 اور صحیح الجامع للالبانی دوسری جلد سفر نمبر 1223 تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہی رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بنی پھر یہی مضمون اس سے قبل سورہ ہجر آیت نمبر پچاسی اور سورہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ اور سورہ سعد آیت نمبر ستائیس وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے پھر وہ مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکوں کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دی جائے پھر یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں اسی لیے آخرت کی تیاری سے لا پروا اور دنیا میں منہمک ہیں پھر یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے پھر جیسے فرمایا فین <سَبَبَئِنَهُم> سورہ مومنون آیت نمبر 101 پس جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے ہی نہ رہیں گے حَمِيمٌ <حَمِيمًا> سور مارچ اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا پھر مہل پگھلا ہوا تانبا آگ میں پگھلی ہوئی چیز یا تلچٹ در ہی جام تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی سی مٹی کی تہ رہ جاتی ہے پھر وہ زقوم کی خوراک کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا سوا بیمانہ وسط مطلب درمیان پھر یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا زی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان کو حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ